تو بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ آج کل میڈیا اور ذرائع ابلاغ نے بہت کچھ تباہی مچائی ہوئی ہے اس میں ایک خطرناک مسئلہ جو ہے وہ معتدل اسلام کا ہے تو یہ دو باتیں ہوئی پہلی بات مسلمانوں کے کاروبار سے متعلق ہے کاروبار کے بارے میں مسلمانوں کی اکثریت اب اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے پیسہ یا حرام طریقے سے آ رہا ہے اور دوسری بات ذرائع ابلاغ کے بارے میں تھی اب تیسری بات مسلمانوں کی معاشرت اور اخلاق کے بارے میں ہے جو اسلامی اصول ہیں اور بنیادیں ہیں ان پر قائم نہیں ہیں مسلمانوں کی جو اسلامی اصول کے مطابق زندگی تھی مثال کے طور پر شرمحیا سچائی اخلاص مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا یہ باتیں اب نہیں رہی یعنی اکثریت کا یہ حال ہے فایات اکثر ففاقی وغیبتی ون نمیم آج کل مسلمانوں کی اکثریت کی جو زندگی ہے وہ ریاکاری پر قائم ہے دکھلاوے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں منافقت پر قائم ہے غیبت اور چغل خوری پر قائم ہے وہ قطعات رحمتہ بر وتنا قروت حاصل و الغش رشتہ بالحرام داری کو توڑنے پر قائم ہے ایک دوسرے سے دور رہنے اور ایک دوسرے کو نہ پہچاننے پر قائم ہے تعلقات کو قطع کر لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے حسد اور جھوٹ بولنے پر قائم ہے ملاوٹ اور حرام معاش پر قائم ہے اس کے علاوہ جو بے پردگی اس زمانے میں عام ہو چکی ہے حکومتی طور پر اور معاشرتی طور پر سرکاری طور پر بھی بے پردگی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے حتیٰ کہ آج کل آپ کو حجاب نادر ہی نظر آئے گا پردہ کرنے والیاں عجیب مخلوقات کی طرح محسوس ہوں گی اس لیے کہ حکومتی سرپرستی میں اور معاشرے کے بڑوں کی طرف سے پردے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے پردہ کرنے والی مسلمان بہنوں کی بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مرد و زن کے اختلاط عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی وجہ سے وہ بھی نوکریاں کرتے ہیں یہ بھی نوکریاں کرتی ہیں سب بازار میں گمتے ہیں پھرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر بداخلاقی بے حیائی پھیل گئی میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہے اس میں خیانت عام ہو گئی نتیجہ اس کے کیا ہے کثرت الطلاق کہ تم فلان مرد کے ساتھ کیوں گھومتی تھی وہ میرا افسر ہے یا تم کیوں فلان عورت کے ساتھ گُم رہے تھے وہ میری افسر ہے اب کیا کیا جائے ظاہر سے بات ہے میاں بیوی کے درمیان وہ محبت اور وہ اعتماد باقی نہیں رہتا تو اس کے نتیجے میں زنا میں اضافہ ہو رہا ہے طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں جس کا وجود پہلے نہیں تھا ہاں رفت مسائب سیاح و شوات ان مصائب کے علاوہ اور دوسری مشکلات کی فہرست الگ ہے اگر آپ سیاحت کے باب کو دیکھیں اور یعنی اور فحاشی پھیلانے والے مقامات کو دیکھیں جن میں دریا کے ساحل ہیں سمندر کے ساحل ہیں کلب وغیرہ ہیں چائے خانے ہیں ہر قسم کے منقرات وہاں پر ہوتے ہیں رقص اور ڈانس کلب ہیں اور دنیا جہان کی برائیاں کرنے کے امکانات وہاں پر موجود ہیں نشہ ہے شراب ہے جوا بازی ہے یہ تمام بیماریاں جو ہے اس زمانے میں ہماری مسلمان اکثریت میں پھیل چکی ہے اور ہمارا مسلمان معاشرہ اس زمانے میں ان تمام بیماریوں کا شکار ہے اور شاید ہم اس کا تذکرہ مناسب انداز میں کر بھی نہیں سکے ہیں اس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمیں کئی ہزار صفحات کی ضرورت ہے یہ تو ایک خلاصے کے طور پر ہم اشارہ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کی حالت اس زمانے میں بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ ہوئی تیسری بات چوتھی بات مسلمانوں کی ثقافتی اور فکری زندگی کے بارے میں چنانچہ مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے جو افکار و نظریات ہیں اس زمانے میں وہ اکثر مغرب سے درآمد شدہ ہیں مشرق سے درآمد شدہ ہیں کچھ امریکہ سے کچھ روس سے کچھ یورپ سے اور کچھ افریقہ سے درآمد شدہ ہیں اسلامی ثقافت اور آداب اسلامی افکار کافی حد تک لوگوں لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ سے مٹ چکے ہیں اور ایسے افکار جو کہ بے دینی اللہ تعالی کے انکار اور سیکولرزم پر قائم ہے ایسے افکار نے جڑ پکڑنا شروع کر دیا ہے جو کہ سرے سے دین کا انکار کرتے ہیں دینی شناخت ہی کا انکار کرتے ہیں فکر کے میدان میں ثقافت کے میدان میں آداب اور فنون کے میدان میں وہ دین کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے نعوذ باللہ بت بنائے جا رہے ہیں وہ راجہ داہر جس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی رچائی تھی اس کو فکری ہیرو قرار دیا جا رہا ہے فاتح قرار دیا جا رہا ہے لینن اسٹالن مسولینی میکاولی جو مسلمانوں کے بدترین دشمن رہے ہیں ان کو نمونہ عمل اور ان کے نظام کو نمونہ عمل قرار دیا جا رہا ہے گویا کہ یہ چند صدیوں سے جو قابض قوتیں ہیں اور استعماری قوتیں ہیں ان کے نتیجے میں جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں اور ان کے بعد جو مستقل آزاد حکومتوں کی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں گویا کہ یہ کافی نہیں ہے آج تو حالت اس درجے پہنچی ہے کہ امریکہ ہمیں تعلیم و تربیت دینے کا بھی ذمہ دار بن چکا ہے ہمارے نصاب کی ترتیب و تبدیلی کا ٹھیک دار بھی امریکہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے یہ تمام فتوے اور یہ تمام نصاب تعلیم امریکہ سے تیار ہو کر آتے ہیں فکری اعتبار سے آج ہم مغرب کے اور مشرق کے محتاج بن چکے ہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں ہم تو وہ ہیں جو کہ سب کو سب کو اسلامی افکار تقسیم کیا کرتے تھے لیکن آج ہم خود مسلمان ہو کر سیکولر حضرات کے افکار کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں نعوذ اللہ امریکہ اور مغربی طاقتیں صرف ہماری زمینوں پر قابض نہیں ہیں صرف ہماری حکومتوں پر قابض نہیں ہیں کہ انہوں نے ریموٹ کنٹرول قسم کے حکمران اس پر بٹھا دیے ہیں نہیں نصاب تعلیم پر بھی حتیٰ کے وہ قابض ہیں ہماری زبان پر وہ قابض ہیں ہماری تاریخ پر وہ قابض ہیں ہماری, ہمارے دین اور ہماری ثقافت پر حتیٰ کے وہ قابض ہیں ہمیں اپنے دین پر کس طرح عمل کرنا چاہیے اور کس قدر عمل کرنا چاہیے یہ بھی امریکہ ہمیں بتاتا ہے اعتدال ہونا چاہیے نرمی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے باقاعدہ ان کی طرف سے نصاب موجود ہے اس موضوع پر اگر کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو سر عبدالحادی مجاہد حفیظ اللہ کی کتاب موجود ہے اور الحمد میں نے اس کتاب کو مکمل امپیتری کیا ہوا ہے تو جو شخص سننا چاہتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اور بہت مفید کتاب ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم فکری اعتبار سے کتنے امریکہ کتابیں ہیں یہ ہوئی چوتھی بات